یسن الرحمن الرحیم الحمد صلی محمد و رحمت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیل البشہ الباشہ اور باقی تمام سامعین خان برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو ترانوے پبلک چھتیس ہے تین سو ترانوے شروع سے لے کر ابھی تک کی درست تعداد چھتیس اور راز ختھیا کا درس نمبر چھتیس ہے اس میں ہماری بات جو ہے تصبیہات حضرت اظہار کے بعد سلام اللہ علیہ کے بعد جو دعا یعنی لا لا الہ الا اللہ شریکل شہن غذی اس مبارک دعا کے اندر پانچ مقدس کلمات ہیں ہاں ان کے پڑھنے میں کتنا ثواف ہے اجر ہے یہ ثواب اجر جو ہے آپ لوگوں کو کل کی درس میں ان میں سے پانچ احادیث آپ لوگوں کو پہنچا دیا تھا ہاں جی مختلف حوالوں سے آج چھٹا حدیث جو ہے ہر چند اس کا مفہوم پہلے آ چکا ہے اور یہ چھٹا حدیث جو ہے یہ کتاب ترمیزی سے نقل کیا ہے کتاب ترمیزی کا حدیث نمبر چھ سو اکتیس سو نمبر سے تانوی کا نقل کیا ہے فرماتے ہیں بہترین دعا وہ ہے وہادی شرین اللہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن میدان حج میں کی جائے ہاں جی بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن میدان حجم کی جائے اور بہترین کلموں کا یہ کلمہ ہے یعنی یہی جو دعا, <تصفح> دعا اللہ اللہ لا لا لہ الا شریک الہ الم الک وم ولا کشمل یہ اللہ کے حضر میں دعا کے طور پر پیش کرنے والی بہترین کلموں میں سے یہ کلمہ یہ کلمہ نہ صرف امبر فلمات یہ کہ نہ صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے یعنی نہ صرف میں نے اپنے امت کو سکھایا ہے یہ تجویز یہ یہ دعا بلکہ ہاں جی مجھ سے پہلے پیغمبر بھی یعنی دوسرے سارے انبیاء بھی اسی کلمے کی تلقین کیا کرتے تھے سابقہ امبیاء مصلف علیہ السلام بھی اپنے امن امتوں کو اسی کلمے کی اپنے امت کو تلقین کرتے تھے اور اس شام کو پڑھتے رہنے کی انہیں معشت فرماتے تھے ہم میزان ارفام میں خاص طور پر اس دعا کو پڑھنے کی ہاں جی تلقین فرمایا کرتے تو آزان گرامی آپ اندازہ کریں یہ دعا کتنی جامع اور اللہ اور رسول کو پسند ہے کیونکہ اس میں ایک تو جو ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کی جس میں عبودیت اور بندگی صرف اللہ کے لیے ثابت کریں کہ جس کے سب سے پہلے تمام انبیاء نے اپنے امتوں کو جس چیز کے تبلیغ کیا کرتے تھے وہ یہ اللہ, اللہ تب ہے پھر جو ہے وحد شریک کے ذریعے سے کیونکہ ہر نبی کے دور میں شریک کا سلسلہ تھا کوئی ستاروں کو اللہ کے شریک کرا دیتے تھے کوئی ملائکہ کو شریک کرا دیتے تھے کوئی انبیاء میں سے کچھ جیسے کسی نے آتے وزیر کو یہ ہجوم آتے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں تر کسی نے پتھر حجر مدر کو جو اللہ کے شریک قرار دے دیا تو اس میں شرک کے سختی سے نفی کیا گیا کہ جو کہ تمام انبیاء کے تبلیغ کا حصہ ہے یہ بھی کہ وہ دہ شریک اللہ ہاں جی کہ اس کا وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں لہ الملک اور جو ہے اس پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہاں باقی سب اولن تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے نہ پہلے تھے نہ بعد میں ہوگا دوسری بات ہے جو بھی دنیا میں بنوانے کوئی انسان بادشاہ کے حیثیت سے حاکم کے حیثیت سے مختلف زاویوں سے اس میں اس تسلط رہا جن انسانوں کے اور بہت کچھ نت کیا ہے سب جو ہیں ہاں اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دیا ڈیل دے دیا دو پھر اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا پکڑ لیا جیسے فیرون کو کو پھر شادی انہیں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں چون لے کے بادشاہ اللہ کے حال میں تھا اللہ نے ان صاحب کو نے سے نابود کر دیا اس کو دریا میں غرق کر دیا کسی پر مچھر مسلط کر دے کسی پر موت تواری کر دیا ہاں جی تو یہ حقیقی ملکیت اللہ کی ثابت ہے ولاحمد کیونکہ وہ عبادت اسی کے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں اور ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں پوری کائنات کی بادشاہت کا حقیقی مالی جس کو چاہے دے دیں جس سے چاہے چھین لے ہاں جس کو جس مقدار میں دے دیں جس سے جس مقدار میں چھین لے ہاں تو خلی اللہ مال قلم تو تل ملک منتشا تنقہ منتشا جس کو چاہے دے دیتے ہیں جس کو چاہے چھین لیتے ہیں بیا دہ ہے تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں کیونکہ تمام کمالات کا اللہ مالک کے لہٰذم اور تمام تعریفات کا مالک بھی حقدار بھی اللہ ہی کے ذات ہے اور وہ اللہ جو ہے اللہ کل شہ ہر چیز پر گزرا رہتے ہیں کوئی بھی فعل اس کے سامنے ناممکن اور محال نہیں ہاں جی تو اس سے عظیم اللہ کی وحدانیت اس کے عظمت کا مختصر دعا کے اندر بیان ہوا اس لیے فرمایا یہ وہ مقدس کلمہ ہی حدیث میں آیا جو پہ عام نبی نے فرمایا نہ صرف میں نے جو ہے تعلیم کیا ہے میرے امت کو بلکہ مجھ سے پہلے پیغمبر بھی اسی کلمہ کی تلقین کیا کرتے تھے اپنے اپنے امتوں کو معلومات یہ کلمہ سارے انبیاء کی جو ہے امتیں اس کلمے کے تلخیر پڑھا کرتے تھے خصوصاً میدان ارفہ میں مزدلفہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تو انہی دعا کے حوالے سے مختصر توجیع ہے بس جو ہے توجیع ہے ان احادیث نوی کی روشنی میں ہیں یہ تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقدس کلمات یعنی لا الہ اللّہ ود اللہ شریک الَََ لہ الملک و لہ الم ولاََ الشین قدیر کے پڑھنے میں کتنا ثواف ہے اور یہ کلمات اللہ کے یہاں کتنا پسندیدہ ہے کہ ان مقدس کلمات کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر جس سمندر کے جا کے برابر کیوں نہ ہو اور جس نے ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھا ہاں جی اس کو دس نیکیاں ملیں گے دس گناہ دور ہو جائیں گے دس درجات بلند ہوں گے جو عادث میں بین ہوا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا سب بڑی بات ہے اور حدیث نمبر چار میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ان مقدس کلمات کو دس مرتبہ پڑھے گا اسے اس اسے جو ہے ایسا ثواب ملے گا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے دس غلام کو آزاد کیا ہو حدیث نمبر تین اور چار میں فرمایا سب سے افضل کلمہ جو میں محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء الہی نے عرفہ کی رات کے کہا وہ یہی مقدس قلمہ آتی ہے نلا الََََََََََََََ وحد اللّہ شریف سے لے کر ہاں جی واہ ولاك الشین نشین جی تک اور ہمارے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے ہاں جی جو عرفہ کے دن میدان حج میں کی جائے اور یہ بہترین کلموں میں سے ہے یہی دعا جو ہے لا الہ الا اللہ لا شریک الہ لا الملک ول الحم یہی مقدس دعا تو یہ کلمہ نہ صرف میں محمد و رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا اپنے امت کو بلکہ مجھ سے پہلے کے امبیا علیہ السلام بھی لوگوں کو اسی کلمے کی تلقین کیا کر لیتے تھے کیونکہ آپ کو بتائیں نہایت ہی جامع کلمہ ہے اس میں اللہ کی اللہ کے لئے ثابت کیا اور کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور شرک کو اللہ سے نفی فرمایا تاکید کے ساتھ وحد اللہ شریک اللہ شرک اللہ اللہ شریک اللہ اللہ نفی جنس بولتے جنس شرک نفی کی چیز کائنات میں کوئی بھی شے کہ بولو کہ اتنا ہی کیوں نہ ہو اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی کشی میں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتے ہیں ہاں کوئی کسی قسم کی شریک اللہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ تمام مشرقین کا نظرہ تھا کہ اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی شریک درست کرتے تھے اس کے ذریعے سے تمام مشرقین کے اس نظرے کے سختی سے تردید فرمایا اس لیے جو ہے اس کے علاوہ باقی ملک میں بادشاہ صرف اللہ کے لیے ثابت ہے اس کائنات کا جس طرح خالق رب اللہ ہے مالک بھی صرف وہی پرور دکھا رہا ہے ہاں جی اس کائنات ہر ذرے ذرے کا مالک وہی اللہ ہے اور جس اس کے بادشاہ بھی اسی کو سلطن حاصل ہے وہ مالک بھی ہیں وہ اس کے نظام کو چلانے والا بھی ہیں ہاں جی وہ یہ سب جو مالک بھی ہیں نظام کو چلانے والا ہے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کائنات کے کسی چیز کا مالک نہیں ہے صرف اللہ ہے جو ہر شے کا مالک اس کائنات کی عرض لے فرش تک جو سرا تک ہاں جی مشرق سے لے کر مغرب تک حجر و مدر و ہاں جی ارد و, و ہر چیز کا وہ ذات پاک مالک ہے حسین کرم دعا پر آپ کتنے تدبر کریں گے نا اتنا آپ کو مطلب نکل آئے گا اتنا آپ کو اللہ سے محبت بڑھتا چلا جائے گا کہ وہ اللہ جس کے سامنے میں سرو سجود ہوتا ہوں وہ اللہ جس سے میں دعائیں مانتا ہوں وہ اللہ جس کے حضور میں میں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہوں وہ اللہ جس سے میں اپنی مشکلات دفاع ہونے کے لیے دس و دعا ہوتا ہوں کتنا عظیم اللہ ہے اس کا اس کی عظمت انسان کیسے درخت کر سکتے انسان وہ ہی محدود سے موجود ہے وہ انسان مقید ملقیت ملق ہے وہ ہاں جی ملک ذات ہے اس کی کسی صفات میں وہ مقید نہیں اس کے تمام صفات میں ادلاق ہے ذات میں ادلاق ہے اللہ تو آپ نے پیر نوین فرمایا جو ہے اور یہ بہترین کلموں میں سے یہ کلمہ نہ میں محمد رسول اللہ نے تعلیم کیا ہے اپنے امت کو بلکہ مجھ سے پہلے کہ انبیاء عالم السلام بھی لوگوں کو اسی کلمے کی تلقین کیا کرتے تھے اللہ حمد. لہذا ہمیں جان شہر کہ حضرت امیر سید الحمدانی امیر کبھی سید المدانی ہاں جی علیہ رحمٰ نے ہمیں اوراد فطیح کی صورت میں کتنے عظیم دعائیں اور ازکار سکھائے ہیں حضرت عمیر علیہ رحمن عورت فتح کی صورت میں کتنی عظیم جو ہے دعائیں اور ازکار ہمیں سکھائے ہیں اور پڑھنے کی ترغیب و تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کتب عادیث میں ہمارے ان دعاؤں کا ثواب ڈھونڈنے لگ جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن جائیں گے اللہ ہم سب کو ان عظیم اور بابرکت دعاؤں کو ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدان رحمت اللہ علیہ اللہ کے بے نہایتیں رحمتیں ان پر نازل ہو کہ انہی کی کوششوں سے ہمارا وہ علاقہ پورا مسلمان نشین ہوا اور ہم اسلام کے مقدس دین کے پیروکار ہوئے ہمارے اصبا و اس وجہ سے ہمیں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آیا ہم نے آنکھیں کھلا تو دیکھا ہاں ہی دنیا میں آیا ماں باپ نے ہمیں دہلانے کے بعد جو ہمارے خاصے پہلے اولین فرصت میں ہمارے کانوں میں اللہ اکبر اور ارشد اللہ ارشد النّہ محمد رسول اللہ ارشد علین ولی اللہ کی جو ہے مقدس کالمات ہمارے دائیں بائیں خان نے ہمیں پڑھ کے سنایا تو ہمیں اسلام کو سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آیا ہم اسلام کے داون میں پیدا ہوئے ہم اسلام کے گود میں پیدا ہوئے ہم مسلمان ماں باپ کے گود میں پیدا ہوئے ہاں جی ان کی زیر تربیت ہم پلے بڑھے تو یہ کتنی وظیم نعمتیں ہیں ہاں یہی ہندوستان ہیں جس میں جن جگہوں پر ہمیں کبھی تشریف لے آئی ہمارے ان علاقوں میں وہ سارے مسلمان ہیں لیکن جہاں جہاں آپ نہیں پہنچا ان میں تو ابھی ہندوستان میں ہاں جی لاکھوں نے کروڑوں ہندو موجود ہیں سکھ موجود ہے جو کہ غیر مسلم ہیں جن کا انجام قرآن نے جہنم بتایا ہاں ابدی جہنم بتایا لیکن حضر کا کبھی جیسے عظیم حصوں کی تبلیغی کوششوں سے اور سلسلہ صاحب کے پیرانی طریقت نے اسی راستے کی حفاظت کی وجہ سے تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رہنے کی وجہ سے ہم سب اسلام کے مقدس دین سے شرفیاب ہوئے اور وہ بھی اسلام کے اندر بھی جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے سب سے افضل و اشرف جو ہے فرقے کے ہم پیروکار ہیں کیونکہ ہم قرآن پیارے نبی امت کو دو چیزیں دی دیں اے قرآن اور اے البید اے نتار کو ہیلین فرما کر الحمدللہ ہم قرآن کو بدامن دامن تھامے ہوئے اور اہل بیت کے بھی دامن تھامے ہوئے ہیں ہاں جی ہم ان دونوں کو سنے سے لگائے ہوئے ہیں اور ہماری ہمارے اصول دین اے قرآن کے مطابق ہمارے فروغ دین این قرآن کے مطابق ہماری نمازیں ہماری توافلات ہماری دعائیں ہر چیز قرآن سنت کے مطابق تو یہ انہی بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے ہے ذہنی گرامین کہ ایک معتدل اسلام کے فرقوں میں سے بھی ایک معتدل فرق ہے یہ ہم پیروکار ہیں جو کہ اکمل و اشرف ہیں ہاں جی اکمل و اشرف فرقوں میں سے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے ویسے میرے کبی جیسے عظیم حسن کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے ان کی تعلیم اور تربیت کی برکت سے ہے لہذا جو ہے ہم سب کو اس عظیم صاحب کو جو ان عظیم اور بابرکت دعاؤں کو پرتے رہنے کی توفیقہ فرما اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو ہاں جی اور حضرت امیر کا بیر سید الحمدانی پر اپنی بے شمار اللہ تعالیٰ رحمتِ نازر فرما عامر تو حضین گرامی یہ باہ جو ہے الحمد ہمارا کلیئر ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ان شاء اللہ کل سے جو ہے اب ملک الجبار شروع ہونا ملک الجبار شروع ہونے سے پہلے ایک مقدمہ میں نے لکھا ہے ہاں جی مقدمہ یہ ملک الجبار کے حوالے سے اس میں مدلہ کا ذکر خاص طور پر لا اللہ پڑھنے کے جو ہے ثواب اور فضائل کیونکہ ملک الجبار میں تعریباً پچاس یا اکاون مرتبہ جو ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو ہے اللہ کے مقدس اصماء الحسنہ اس کے ساتھ ساتھ ہے لہذا جو ہیں ایک مقدمہ میں لکھا ہے اس پر اوراد فتھ پر ہاں جی یعنی اولا ملک الجبار سے کوئی اس کی خدر و منزلات کو جاننے کے لیے اس کے اندر جو لا اللہ کو کثرت سے ہاں جی کم اِس کم پچاس اکاون مرتبہ تکرار ہوا اس ملک الجبار کے اندر اس کے ثواب کو جانیں گے تو ہم ذرا توجہ سے پڑھیں خلوص سے پڑھیں آجیزی سے پڑھیں ہاں جی تو پھر ہمیں اللہ سے قرب بھی حاصل ہوگا ہمارے دلوں پہ جو گناہوں کی زنگار ہے ہاں جی داغ و دبے ہیں وہ بھی دھل جائے گا اور دنیا میں ہم سعادت مند ہو جائیں گے اور قلقیامت میں ہمیں جو ہے جنت الفردو جنت المعا میں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اور محمد وال محمد کے صدقے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ شاء توفیق ہماتی کی اللہ باللہ